رب العالمين والسلام اما بعد باللہ من الرحمن رسول نبی, نبی, نبی کریمر صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ دو سو مرتبہ درد پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا صلی اللہ, علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مثالی معاشرہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کل بھی ہمارا موضوع تھا شادی اور بیاہ اور اس کے رسومات اور شادی بیاہ کی رسومات اور اس کے معاملات کے حوالے سے نگران نے۔ ماشاء اللہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آپ کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے ٹیلی گرام کے ذریعے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں پہلا سوال آج یہ کروں گا حضور شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ, یہ, یہ سامان چاہیے اور پھر بعض اوقات اگر فریج چاہیے تو فریج کا وہ برانڈ بھی بتاتے ہیں کہ اس برانڈ کا فرج ہمیں چاہیے اے سی چاہیے تو اس طرح کا چاہیے دو ٹن کا اے سی چاہیے اور ونڈو اے سی نہیں چاہیے بلکہ سپلٹ اے سی جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی کا بھی انتظام و انتظام کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے کے لیے آپ کو یہ یہ سامان بھی دینا ہوگا تو یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی سید المرسلین ڈیمانڈ آپ نے بتائی لسٹ سکھائی یا ایسا ہے ایسا ہے نے مثال دی مگر یقینا کہیں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر نکال نامے کے ساتھ وہ باقاعدہ اٹیچ ہوتی ہے لسٹ دیا اس کو ڈیمانڈ بھی کہوں گا اور لڑکے کے ریٹ بھی کہوں گا یہ ریٹ لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ اتنے کا ہے اس کا فریج اس برانڈ کا ہوگا تو اے سی یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی ابھی گھر کا تو جھگڑا الگ ہے گھر فلا علاقے میں ہوگا یہ علاقے میں تو ہم نہیں رہ سکتا حالانکہ وہ اس سے چھوٹے علاقے میں رہ رہے ہوں گے لیکن بیٹے کو عالی آلیشان کرے چاہیے اصل میں پالا پوسا بڑا کیا انویسٹمنٹ لگائی ہے تو وہ سولی کا ٹائم آ گیا ہے اور کیا اللہ کہوں گا میں <laughs> اور کیا ہوں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اب اللہ کرے کہ ایسی مدنی سوچ بن جائے آپ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اس کا سودا کرنے نکلے ہیں باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا تو ہے وہ جو دے مدینہ مدینہ نہ دے تو لڑکے کو چاہیے کہ شادی کر لے لڑکی لیا ہے اس کے سازو سامان سے اس کے گھر بار سے کیا مطلب ہے یعنی جو کام آپ اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر نہیں کر سکے آپ اپنی قابلیت سے نہیں کر سکے اپنی تعلیم سے نہیں کر سکے اپنی کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کر سکے اب چونکہ شادی کی بات آئی ہے اور لڑکی کو شادی بیٹ, باپ کو شادی کرنی ہے بیٹی کی تو اب آپ اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں کہ جناب میں یہ کام میرے اندر سے قابل اور صلاحیت نہیں کہ میں اپنا مکان کر سکوں گا نہ مجھ میں اتنی قابل صلاحیت ہے کہ میں اپنی گاڑی لے سکوں گا نہ مجھ میں اتنے قبل سر آئیے کہ میں یہ سارے فریج اور یہ ساری چیزیں میں تو اتنی آسائش کی چیزیں تو اپنی زندگی میں کما کر تو نہیں کر سکتا اب یہ کہ شادی کر رہا ہوں لڑکی کا باپ ہے وہی کر کے دے دے گا اس کو مجبوری ہے اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو یہ جو ڈیمانڈ ہے نا یہ ڈیمانڈ دراصل ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جسے ختم کرنے میں ہی معاشرے کی اور سوسائٹی کی بہتری ہے اور سارے لوگوں کی چاہے وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں میں نے امیر لوگوں کا بھی حال دیکھا ہے اتنی ڈیمانڈ ہے کیونکہ امیر امیر ہوتا ہے نا اس کو ڈیمانڈ کیا ہو اس کو نہ بھی ہو تو اس کو اپنا پوزیشن سنبھالنے کے لیے ہی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بھائی نے بھی کیا تھا تو اس کے فلاں نے بھی کہا تھا نہ فلاں نے بھی کہا تھا دوستوں نے بھی کیا تھا تو اس کو تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر کر لینے کے بعد پھر بھگتنا پڑتا ہے اور کئی تو غریب ہو یا امیر ہو میں کہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر جب بیٹی گھر توڑ کر گھر آ جاتی ہے تو وہ تو ساری چیزیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں تو اللہ تر حبیب کے ستیہ میں ہماری عقلوں کو مدنی غسل عطا فرمائے اور جو کچھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر باپ اپنی بیٹی کو مکان تحفے میں دینا چاہتا ہے آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے گاڑی تحفے میں دینا چاہتا ہے کوئی بھی چیز تحفے میں دینا چاہتا ہے ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ لڑکے کی دولہے کی ایک اپنی خودداری وہاں بھی اپنے نمبر رکھتی ہے ماشد. اگر وہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ میں آپ کو بتاؤ کہ اس سے نا لڑ... دو لڑکی ہے جو دلہن جس کو کہتے ہیں آپ بیوی بی اس کے دل میں شوہر کی عظمت پیدا ہوتی ماشد. ہے میں آپ کو بتاؤں یہ گھر جو ہے نا یہ اس طرح چلتا ہے جب بیوی بی کے لڑکی کے دل میں شوہر کی عظمت اور اس کی خودداری اور اس کا یہ امیج بنا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کی محبت اور اس کی مطلب اس کے سمجھے گا اس کا تو روان رواں اس کی تعظیم اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ میرا شوہر یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے پیسوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والا آدمی نہیں ہے یہ وہ آدمی نہیں ہے جو میرے نام پر میرے ماں باپ سے پیسے بٹورے گا یہ تو وہ آدمی ہے کہ کو اگر میرے ماں باپ میرے ناپک کو دے دے دو تو یہ واپس کر دیتا ہے کہ مجھے نیچا یہ آپ رکھیے اپنے پاس اس طرح کی چیزیں جب یہ بیوی بی دیکھتی ہے اس کے دل میں آپ کی عظمت و محبت بڑھتی ہے آپ کا احترام بڑھتا ہے ماشاء یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ جہیز ایک لانت ہے یہ آپ کیا فرمائیں گے اس جملے پر آپ کیا کریں جہیز سنت سنتخر <تصفح> بلکہ میرے پاس اس کے حوالے سے ہے hey, کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جہیز کو لعنت تو نہیں کہہ سکتے صحیح یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو اب لانت کہیں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا بلکہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنتی زیور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کچھ کپڑے کچھ زیورات کچھ سامان برتن پلنگ بستر میز کرسی تص جائے نماز قرآن مجید دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بیچتے ہیں یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے اور لکھا بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے وا... کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے بھی اپنی وآلی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں کو کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا لیکن یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں ہے ٹھیک لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا وہ قرض لے کر بیٹی دولہا بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں یہ خلاف شریعت بات ہے بلکہ آج یہ اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ میں نے چند چیزیں جہیز کے حوالے سے بیان کی ہیں ہم نے کل بھی اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی وہ حدیث پاک بھی آج میرے پاس کوڈ ہے کہ امول مومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو تو کل ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی وہ اس حدیث پاک کے تحت شرح بیان نہیں کی تھی دو جملے کے گھر ہم آگے بڑھ گئے تھے اس کی اگر اس حدیث پاک کے شرح جو مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے اگر ہم اسے سمجھ لیں نا تو سمجھیں کہ اگر سمجھیں اور عمل کریں سوسائٹی اس کو پریکٹیکلی لے لے جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ। تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ شادی کے معاملات کتنے عمدہ بن جاتے ہیں اس حدیث سے تحت فرماتے ہیں جس نکاح میں فریقین لڑکی لڑکے کا خرچ کم کرایا جائے یعنی یہ جو ہے نا کم ہو اس کی وضاحت ہو رہی ہے مہر بھی معمولی ہو جہیز بھاری نہ ہو کوئی جانی مقروض نہ ہو جائے کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی با برکت ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے آج ہم حرام رسموں بےہدا رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ اللہ ہے اللہ بربادی اللہ بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صحدی سے پاک پر عمل کی توحفی قطع فرمانی ہمیں اسلام جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے جی اب شادی کیسے کرنی ہے نا یہ آ گیا یعنی میں تین چیزوں کی بات کروں سلمان بھائی جی شادی کیسے کرنی ہے شادی کس سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس سے کرنی ٹھیک ہے اس پہ دو کس سے کرنی میں دو آئیں گے لڑکی کیسی ہونی چاہیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے دو ہو گئی تین چیزیں ہو گئی جی یہ تین چیزیں ہیں جو شادی کے لیے ضروری ہیں مین جی کرنی کیسے ہے اور کس سے کرنی ہے یہ تینوں چیز ادیشوں میں موجود ہیں واہ کیسے کرنی ہے بوجھ کم ہو کس سے کرنی ہے اب لڑکی کو کہا جائے کس سے کرے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ جو اچھے اخلاق اور نیک ملے لڑکا اس سے شادی کر لینی چاہیے بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے پھیلیں گے ہاں یہ حدیث پاک میں آیا जी जी जी थिए थिए فتنے کا ذکر آیا ہے فتنے پھیلیں گے اور فتنی کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ اگر کروڑپتی اور اس طرح کے دیگر خواہشات کی وجہ سے بے شادیاں نہیں ہوں گی نا تو معاشرے میں بدکاری پھیلے گی جب بدکاری پھیلے گی تو فتنے پھیلیں گے اور نہ ہونے والی چیز بھی ہوگی تو لڑکی کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے یہ معیار حدیث پاک میں آیا سبحان لڑکے کو بیان کیا گیا کہ جب تو شادی کرے تو اس کی نیکوکاری کاری کو دیکھ یعنی کہ اس کی چار چیزیں ہوتی ہیں لڑکی کے لیے اس کا نصب دیکھا جاتا ہے اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے اس کو مال و دولت دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے حدیث پاک میں دین داری کو فوقیت دی گئی ہے چہرہ وغیرہ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں خاندان بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ سب لیکن جس چیز کو فوقیت دی جائے گی نا وہ دینداری ہے اب آپ آئیے اس کے کنکلوژن نے نچور جس کو آپ کہتے ہیں نا نچور کی طرف اگر آئیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اگر شادی ایسی ہو جس سے بوجھ کم ہو جس کی ابھی وضاحت ہوئی جی لڑکی وہ ہو جو دیندار دار ہو اچھی سیرت کی مالک ہو خاندان اچھا ہو اور ایک مطلب کہ وہ خاندان اچھا ہو جس کو اچھا خاندان کہتے ہیں نیک و پرہیزگار اور متقی خاندان ہو اور اچھے لوگ ہوں سنو تو کے پیکر ہو اور لڑکا وہ ہو جو اچھے اخلاق کا مالک ہو نیک ہو نانفقہ ادا کرنے کی اس میں اہلیت و قابلیت ہو اخلاق اس کے اچھے ہوں یہ تین چیزوں کو جمع کر کر آپ شادی کریں اللہ کی رحمت شمیل حل رہی تو شادی خانہ آبادی خوشحالی اور انشاءاللہ اس سے جو آپ کی نسل چلے گی نا جی وہ نسل بھی مثالی ہوگی انشاءاللہ شاء یعنی شادی اللہ بھی مثالی دلہا بھی مثالی دلہن بھی مثالی ان ان کی اولاد بھی مثالی اور جب یہ مثالی بن گیا نا تو انشاءاللہ معاشرہ بھی مثالی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پاس کل بھی بہت سارے سوالات بھی تھے اور کالز بھی تھیں ایک میسج سے ابتدا کرتے ہیں پھر ان بھی لیتے ہیں یہ سوال یہاں پر جو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن رخصتی نہیں کرتے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت سیدت النعائشہ صدیقی کا ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب نکاح ہوا تھا تو رخصتی کرنے کے بعد بھی وقفہ تھا ٹھیک ہے تو اسے غلط تو نہیں کہہ سکتے ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے رخصتی بعد میں ہوتی ہے جائز ہے یہ ٹھیک ہے کون سے شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ قادری ڈونڈا ہند سے مثالی معاشرہ سلسلے میں میرا یہ عمران اختاری صاحب سے سوال ہے کہ جیسا کہ اس موضوع ہے شادی اور بیا ہمارے امیر اہل سنت کا شادی بیاہ کے تعلق سے اپنے شہزادوں کی شادی کے موقع پر کیا طرز عمل رہا ہے برائے کرم یہ ارشاد فرمادے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امیر سنت کا طرز عمل بڑا مثالی رائے انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے خود کو بہت ہی زیادہ سادگی کی طرف مائل رکھا اور اپنے طور پر آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں کیں وہ بھی اپنی جگہ پر مثالی رہیں اور ماشاء اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شادی جس میں فریقین کی طرف سے کسی قسم کا بوجھ نہ محسوس کیا جائے ایسی شادیاں ہوئیں پھر سے وری میں ہوئے والحمدللہ ہم اس پرفتن دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر ہونے والی یہ ان ایک مثالی شادیوں میں سے مثالی شادی ہوگی جو میرے سنت اپنے بچوں کو کی, بچوں کو کی سبحان اللہ ہمارے پاس ایک سوال ہے ایک سوال ایک کال اس طرح یوں کر کے لیتے ہیں. ایک اور ایک کال پیچھے پیچھے آپ کے جی جس ہے کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل دیکھا ہے ہم نے آج کل کہ شادی پہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ سے لگا دیتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ آتا ہے جاتا ہے اور پردہ بھی برائے نام ہوتا ہے تو اس پارٹیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے دیکھیں ایسا پردہ جو شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اس کو پردہ کہنے کا نہیں ہے تو وہ تو ایک نیٹ لگا دیتے ہوں گے اور وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہوگا پردہ تو واقع پردہ ہوتا ہے جس میں بیجا مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو میل جول نہ ہو اور اس کو باقاعدہ اس طرح لیا جائے کہ یہ عورتوں کا حصہ ہے اور یہاں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں اس بے نہیں ہوتی ہیں اور یہاں غیر مردوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے تو اس طرح کی صورت ہو اور جہاں ایسی صورت ہی نہیں ہے اور مرد عورتوں کا اختلاط ہے اور یہ مل جل کر ایک ساتھ جو رہتے اور رہیں اور گناہوں کا اور بد کا جہاں بس اس لاؤ تو وہاں تو جانے کون دے گا اور تو جانا ہی نہیں چاہیے یہ بنتا ہے فیملی گیٹ ٹوگیدر جو ہوتا ہے اس طرح کی ترکیبوں میں اس پر بھی ہمیں مدنی نہیں پھولاتا فرما ہوتا کیا ہے کہ میں جس طرح فار ایگزامپل اپنی فیملی کے ساتھ ہوں نا تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ بھی تو اس کو پھر موتبر سمجھا جاتا ہے نا اچھا جس جو مرد اکیلا آیا اس کو تو اندر نہیں آنے دینا مگر جو مرد اپنی خواتین کے ساتھ آیا وہ اندر جائے گا رائٹ اچھا اسی طرح جو خاتون آئے وہ تو تشکیل آ رہی ہیں یہ جو ایک مطلب کہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ یہ فیملی ہال ہے تو یہاں پر اب مرد اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا یہ درست ہے اچھا اگر کوئی وداؤٹ فیملی آئے تو اس کی انٹری نہیں ہے کیا یہ درست ہو جائے گا پھر یعنی میں اگر اپنی خواتین کو لے کر چلا جاؤں دعوت کے اوپر اب دعوت آپ کو فیملی کے ساتھ دی اور آپ بھی چاہنا چاہتے کہ میں فیملی کو لے کر جاؤں تو آپ کو اکیلے آنے کی جائے تو دینی چاہیے نا نہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو یقیناً جو الگ سے آ رہے ہیں نا وہ تو الگ بیٹھ رہے ہیں مگر یہ فیملی کے ساتھ جو فیملی میں مل کے بیٹھتے ہیں اللہ اللہ اللہ اچھا یہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی ہے اس کا مجھے بتانے میرے لیے نہیں بات ہے ہاں میرے لیے نہیں بات ہے کس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیملی والے فیملیوں کو مطلب وہ اندر میں جتنی پردگیاں کرنی ہیں ان کو اجازت دے دی گئی بے پردگی نہیں چلا رہی نا میں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم معاشرتی طور پر بہت ساری چیزوں کو جو معاشرے میں ایسے سراہیت کر چکی ہیں کہ ہمارے نزدیک بیڈ اور گڈ کے بھی کچھ ہیں کانسیپٹ بد قسمتی بے نمازیوں کو تصور کرنے کے گناگار نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ بے نمازی کے مقابلے میں سگریٹ پینا سگریٹ ایک مطلب اس کی جائز ہونا ناجائز ہونا اخلاقی طور پر درست سنانا درست الگ بات مگر کوئی سگریٹ پیتا ہوگا تو اس پر کلام ہوتا ہے نا مگر نبی نمازی پر کلام نہیں ہوتا تو اسی طرح یہ ان, ان رسومات میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی صلاحیت کرتی آ رہی ہیں کرتی آ رہی ہیں اللہ کی پناہ جی مدنی چلیں کے ناظرین یہ ایک نئے پہلو کی طرف روشنی روشنی تو نہیں ڈالی تارک تاریخ تاریخ پہلو, ایک ہے پہلو سامنے آیا کہ ہے. اس طرح کے بھی اب دعوتیں ہو رہی ہیں کہ جناب فیملی والے فیملی میں چلے جائیں گے تو وہ تو جا کر وہ بھائی بھائی کہ کے کہ کسی اور کے ساتھ بات کرتی ہوگی اور وہ باجی باجی بینک کہتے کہ کسی اور سے بات کرتا ہوگا تو وہ بیٹیاں جو ہوتی ہوں گی وہ کسی لڑکا لڑکوں کے ساتھ تو بالکل اندر کا عجیب اور غریب نظام ہوتا ہوگا اللہ کی پناہ یہ مطلب ماڈرنزم کے نام پر بے پردگی اور بے شرمی بھی حیائی کے بڑھنے کی ہی آپ مثال پیش کر رہے ہیں کچھ عزت دار سے مراد جو شریعت کو سنت کو حیا کو اور شریعت کے انتقازوں کو اس طرح سمجھتا ہوگا ڈیفنیٹلی وہ اس طرح نہ جائے گا نہ اپنی فیملی کو لے کر جائے گا میرا خیال سے شاید ایسی دعوتوں میں ہی نہیں جائے گا کہ جس طرح کی یہ بے شرمی اور بے بییائی جہاں ہو رہی ہو اللہ, مفضل اللہ, مفضل اللہ مفضل جہاں بے شرمی اور بے حیائی ہو رہی ہو وہاں نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے نہیں جائے ٹھیک ہے جی جب کیوں بے شرمی اور بے حیائی کو بھی سمجھتا ہو صحیح بے شرمی اور بے حیائی اگر معاشرے کا کلچر بن جاتی ہے تو لوگ اس کو بے شرم وی حیائی سمجھ نہیں رہے ہوتے So. بلکہ اسے بے شرمی بھی حیات کہنے والوں کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں हाँ. کہ یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کون سے ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں اسی زمانے میں رہ کر ہی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ وہی اچھا وہی مثالی ہے جو سنتوں کا پیکر ہے سلحان ہم گول شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک میسج بھی ہے جی السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شعلہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لڑکے والے تو ایسا کرتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ لڑکی والے ان کے گھر والے اور ان کے ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور اگر ہم یہ نہیں دیتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لیے وہ بھی یہ سوچتے ہیں تو وہ بھی جہیج کو زیادہ معنی دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ عرض فرما اللہ و خیر میں کل بھی ارض کر چکا ہوں کہ مسئلہ صرف دو گھروں کا نہیں ہے مسئلہ پوری سوسائٹی کا ہے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور ان کو صرف لڑکے والوں کی طرف سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ اتنا نہیں ہے خاندان والوں کی طرف سے بھی کہ ہیں. تو انہیں یہ بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا بلکہ اتنی مجبوری ہو گئی اب کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بیٹی کی ماں خاندان کے اور کچھ معاشرے کی عورتوں کو فون کرے گی پوچھے گی کہ بھائی فلاں نے اپنی بیٹی کو کتنے جوڑے دیے تھے سیٹ کتنی دیتی تھی کتنے دیتے تھے چوڑیاں کتنی دیتی تھی چوڑیوں کا وزن کتنا تھا کڑوں کا وزن کتنا تھا دا انگوٹھیاں کتنی دیتی تو نقلی سیٹ کتنی دیتی تو بھری ہوئی کتنی سوٹے دیتی تو خالی سوٹے کتنی دی تھی آپ اس کو بالکل ڈی ویلو کر رہے ہیں آرٹیفیشل کا نام دے کے تھوڑا آپ کو اہمیت دے دیجیے کچھ تو آپ بھی کریں گے نا میں یہ کرتا رہوں گا مل جل کے شادی ہوتی <laughs> تو یہ, یہ, یہ, یہ ہوتا ہے تو وہ تو اس طرح آ, بیچاری پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے پھر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ آدمی رات کو آئے گا اس کو بتائے گی کہ یہ تو پتا چلا ہے کہ آج کل یہ تو اتنا اتنا دیا جاتا ہے تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے ڈیمانڈ ہٹا بھی دینا آپ لڑکے والوں کی تب بھی لڑکی والوں کو یہ معلوم کرنے کی حاجت پڑ جاتی کہ آج کل چلتا کیا ہے یعنی وہ اپنی پوزیشن بے نہیں دیکھ پاتے اپنی چادر نہیں دیکھ پاتے ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج کل چلن کیا ٹرین کیا ہے عرف و عادت کا ہونا ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں سوسائٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں کل بھی میں نے سول سوسائٹی کے جو اہم افراد ہیں ان کو ایڈریس کر کے عرض کی ہے آج بھی ان کو ایڈریس کر کے عرض کرتا ہوں کہ محض ہماری باتیں کر لینے سے یا آپ کی کسی کانفرنس روم میں یا میٹنگ ہال میں باتیں کر لینے سے چینجز نہیں آئے گی چینجز کچھ اصول کو پالیسی دے کر اپریشیشن کر کے کچھ اس طرح کے قانون بنا کر آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ غریبوں کا بھلا ہوگا اور امیروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کیونکہ جب غریب آدمی نہیں کرتا نا تو لوگ کہتے بےچارے کی پوزیشن نہیں دیتا لیکن جب امیر آدمی نہیں کرے گا نا تو لوگ اس کو پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا تو بتایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ میں سوسائٹی میں چینجز لانا چاہتا ہوں تو ان شاء امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا مدینہ مدینہ ہمارے پاس ایسے ایس ایم ایس پہ سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دعوت اسلامی کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر شرعی بردے والے ماحول کے رشتے جو ہیں یہ بتائے جاتے ہوں ہے یا نہیں یہ بتا دیں نہیں ہے ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو کر کے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے کوئی دعوت اسلامی کا کسی اس طرح کی ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے تنظیمی طور پر کسی سطح پر تنظیم کے اندر ہی ہم نے ایسا کوئی نظام نہیں رکھا تاکہ یہ جس میں مسائل رہتے مطلب لے لیں گے پھر اللہ نہ ویسے بھی کوئی دعوت اسلامی والوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں یا دعوت اسلامی والی سے شادی ہو جاتی ہے اور جب گھر میں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تب بھی تحریر کے اوپر آتی ہے یا دعوت اسلامی والے نے ایسا کر دیا دعوت اسلامی والی نے ایسا کر دیا ہم انوالو نہیں ہیں تب بھی ہم پر آئی ہے جب انوال ہوں گے تو تو فیصلے بھی ابھی کو کروانے پڑیں گے تحریر چلے کی کے فیصلے کروائیں گے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی سوراخ کے بارکہ میں یہ سوال عرض ہے کہ لڑکی کی شادی میں مٹی کے برتن دینا کہ یہ سنت ہے برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے کہیں پڑھا سنا نہیں ہے ہمارے پاس ایس ایم ایس پہ ایک, ایک سوال ہے میسج کے ذریعے اب یہ واٹس ایپ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو آ ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کا سلسلہ مثالی معاشرہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے نگران شرا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بتائیے کہ شادی کے موقع پہ کن کن لوگوں کو انوائٹ کیا جائے دعوت دی جائے یہ ہیں جی عابد علی بھائی ہیں قصور پنجاب سے کن کن لوگوں کو انوائٹ تو خاندان کے اپنے میٹر ہوتے ہیں کن کن لوگوں کو خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے رشتہ داروں کو بلایا دوست احباب کو بلایا جاتے ہیں اس کا تو کہیں کوئی ایسا خاص اصول نہیں پڑا کہ شادی بیاہ میں کن لوگوں کو جائے کن لوگوں کو نہ بلایا جائے دعوت ایک کھانے کا کے بارے میں روایت جو یاد آتی ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں سبحان اللہ, اللہ, اللہ سلحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ابھی کال شامل کرتے رہے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا آج صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر شادیوں کے دوران جب بینے دلہا بنے ہوئے بھائی سے رسموں کے نام پہ پیسے لیتی ہیں اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیر اللہ اللہ اللہ اب اس میں دیکھیں میں شرعی حکوم تو کیسے بیان کر سکتا ہوں کسی بھی معاملے میں اگر یہاں سے ان کی برا شریح کا معلوم کرنے کی تو ڈیفینیٹلی دار الطل سنت کے ہمارے مختار کرام کا ایک شعبہ بنتا ہے مگر یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ اس طرح بہنیں جب بھائی سے مطالبہ کرنے آتی ہیں نا تو گھر کا ایک عجیب ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں دوسری بھی خاندان کی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور بھائی کے ساتھ بعدوں کا پھر وہ کام کی جاتے ہیں کہ کمرے کی چابی چپا لی جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کی چیزیں چپا لی جاتی ہیں جوتے چپا لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کئی چیزیں مذاق مسکری میں بھی اگر ہوتی ہیں نا تو اس میں بھی ایک حیا نظر نہیں آتی تو اگر بھائی خوشی سے اپنے بہنوں کو کچھ دیتا ہے تو اچھی بات ہے مشورہ یہی ہے کہ بہنوں کو اس طرح کا مطالبہ تقاضے کرنے نہیں چاہیے ضروری نہیں کہ بھائی کی پوزیشن ایسی ہو کہ بہنوں کو دے سکے اگر بھائی خوشی سے اپنی بہنوں کو بیٹا خوشی سے اپنی ماں کو خوشی سے اپنے باپ کو کوئی دے رہا ہے اپنی شادی پر کہ والد صاحب کو جوڑا سلا کے دے دیتا ہے ماں کو جوڑا سلا کر دے دیتا ہے بہنوں کو کچھ چیزیں توحفے میں دے دیتا ہے تو یقین اس میں کہ دل جو یہ خوشی ہے لیکن نہ دینے کی صورت میں میرا مشورہ یہی ہے کہ اس سے شرمندہ نہ کیا جائے اس سے ڈیمانڈ نہ کی جائے اسے تقاضا نہ کیا جائے جا کہ اس کو شادی کر لینے دیں مہربانی کریں اس کو شادی کر لینے دو یہ پھنس ہے یہ پس گیا ہے یہ کیا کرے گا کس کس کو کیا کیا دے گا یہ اس کے اوپر مطلب بھائی شادی کے بعد بھی تو گھر بھی تو چلانا نا خرچہ بھی تو اس کے سر پر ہے نا تو اس کو شادی کر لینے دو آپ اپنی ڈیمانڈ بالکل مائنس کر دو نا کیا لگتا ہے سر صحیح نا اس کو لینی ایک دلہن نے مگر دینا سب کچھ آپ یہاں تو ایک اور بڑا عجیب تھا سلام ہے اللہ کہ لوگ سرسہ دیکھ رہے ہیں اور بیچارے اپنے اپنے کرب جو ہیں یا ان کے اپنے ہے پریشانی میں بندہ نوجوان لڑکیوں لڑکیاں بہت دکھی ہیں اللہ ان کے ماں باپ تو دکھی ہیں یہ خود بھی بہت دکھی ہیں بیچارے جوبے کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں سیلریاں بڑھتی نہیں ہیں شادیاں ہو نہیں رہی ہیں اور جاؤ تو لڑکے لڑکی والے بھی تو پوچھتے نا لڑکا کماتا کتنا ہے اب وہ کم کماتا ہے تو نہیں زیادہ کمانے والا چاہے تو زیادہ کمانے والا کدھر سے اس کو مطلب ان باتوں سے میرا تو دل یہ بنتا ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر ڈفرنٹ قسم کی موومنٹس چلنا شروع ہوتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی ترکیبوں میں کچھ نہ کچھ ایسا لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بس وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے پر ہم چھا جائیں اور واقعی چونکہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی ہی کثرت ہے تو کوئی ایسی صورت نہ بن جائے کوئی ایسی ترکیب بن جائے اللہ تعالیٰ رحمت کرے انفرادی طور پر ہی یقیناً ہم تو یہ کسی فارم کی بات نہیں کرتے کہ ہم یہ تھا نہیں لیں کہ رمضان شریف کے بعد یہ ایک مہم ہی چل پڑے کہ شادی کو سادہ بنانا ہے آسان بنانا ہے اور حدیث پاک کے اس مدنی پھول کے مطابق ہمیں کم بوجھ والی شادیوں کو اختیار کرنا ہے اور یہ ہر نوجوان طے کر لے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ نے اگرچہ ہمیں بہت دیا ہے بہت دیا ہے ہم ویل well سیٹلڈ لوگ ہیں مگر انشاءاللہ عزوجل اس مہم میں اپنا ہمت کریں گے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اپنے خاندانوں میں اور اپنے معاشرے میں اپنے ریئلٹیوز میں یہ صورتیں بنائیں گے کہ شادیاں آسان ہوں کم بوجھ والی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹیاں اپنے گھروں کو ڈوںنے کے لیے جائیں کہا نا کہ یہ دیکھیں گے یہ کم سیلری والا ہے زیادہ وہ زیادہ کمانے کے لیے بھی الٹے سیدھے راستے اختیار کرتا کر اللہ نہ کرے نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے جب ایک ایسے شہر میں مدری قافلے میں مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بھیجا تھا مجھے اور وہاں پر آپ اعتبار کریں بیان کی سادت حاصل ہوئی بیان کچھ کمیونٹی کچھ اس طرح کی تھی میں سمجھتا ہوں اگر سو لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی نا حصہ تو سیونٹی یہی کام میں کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں میری بیٹی کا نکاح ہو جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ بیوروکریسی وہاں پر تو ٹیکنوکریٹ لوگ موجود ہیں ایٹین نائنٹین گریڈ کے آفیسر سے کم لوگ کیا ہوں گے وہاں پر مگر ان کا غم ان کا دکھ اللہ اکبر کبیرہ کے آزمائش تھی بہت زیادہ کی واقعی سفید پوشی میں نہیں ہو پا رہا بیٹیاں رخصت نہیں ہو پا رہی ہیں اور یہی معاشرتی طور پر ایسی چیزیں ہم نے اوپر اور رکھی ہے تھوڑا سا میں آپ کو ارد کروں گا کہ بیٹی کی شادی ہو جاتی اگر بیٹے کے لیے فرمائشی فورام نہ چل رہا ہوتا کہ بھائی لڑکا دھولہ ایسا ہوگا تبھی بیٹی کی شادی کریں گے مرینہ مرینہ اب دیکھیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو جب اس کی نیکی اور پرہزگاری کے ساتھ دیکھا تو اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک ایسا ایسا نوجوان دیکھا غریب تھا اتنا غریب تھا کہ اس کی شادی کے لیے بھی آپ ہی نے اس کو پیسے دے کہ بیٹا اپنے جیس کا سامان کر لو اللہ اللہ شادی کا میں تمہاری اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہ رہا ہوں اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت کی بیٹی میرے نکاح میں آئے گی خیر حضرت تھے امیر آدمی تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے کو بھی کہا تھا بیٹی بھی خوش تھی کہ ایک نیک سیرت نوجوان مل گیا ہے تو وہ بڑے گھرانے کی تو تھی لیکن تربیت ایسی تھی تو بیٹی شادی کے بعد جب رخصتی ہو گئی اور جب ایک وہ کیا بیچارے کا کمرہ ہوگا اللہ اللہ کمرہ عروس تھی جس کو کہتے ہیں آپ شادی کا کمرہ اس میں اس کی نظر ایک روٹی پر پڑی سکھی روٹی, روٹی پر اس نے کہا یہ کہہ دوں کہا کل کے لیے میں نے روٹی رکھی ہے تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے گھر پہ جانے لگی تو لڑکے نے کہا کہ تو مجھے تو اندازہ تھا کہ بے گھر کے کرانے کی بیٹی مجھ گریب کے یہاں کیسے رہ گی تو ایک روٹی دیکھ کر ہی بیچاری پریشان ہو گئی اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں آپ کی سوکھی روٹی دیکھ کر نہیں جا رہی ہے میرے باپ نے کہا تھا کہ میں نے نیک آدمی سے شادی کروائی ہے اگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو تو اتنا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا اس نے کل کے لیے روٹی بچا کرے گا تو آپ کے توکل پر مجھے حیرت ہو رہی ہے تو وہ بڑا خوش ہوا نا کہ یہ لڑکی کا مزاج کتنا پیارا ہے تو خیر ماشاءاللہ ایک اچھا کرانا بنا تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی بیٹیوں کے حوالے سے بعض اوقات ٹھیک ہے اس کے نانفکے کی پوزیشن ہو اور وہ اس کی جو بھی نیکی پرہیزگاری اخلاق اور کف وغیرہ کے کئی مسائل جو لڑکے کی حساب سے ہوتے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم خود اس طرح کا ڈھونڈنے لگتے ہیں تو اب جس کو کوئی چیز کام کی لے لینی نا وہ جا کر دو منٹ میں لے لیتا ہے اور جو جس کو عادت ہی ڈھونڈنے کی تو وہ گھنٹوں مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے اس کو اس کے مطلب بھی چیز نہیں ملتی ایسی بات بجا فرما رہے ہیں اللہ تبار تعالیٰ ہمیں درست سوچ اور درست کی ضرور کی ضرور کی توفیق عطا فرمائے دونوں ماں باپ کے لیے دونوں کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی <تصفح> اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے تھوڑا سا آپ خود کو ریفریش کریں کہ رشتہ ہونا کیسا چاہیے مزینہ مزین اصل میں اس میں ذہن سازی کا بڑا کردہ مزہ نہیں آتا ایکچولی ہوتا یہ کہ جب وقت آ رہا ہوتا نا اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی اور جس وقت ماشاء اللہ الگ جلد ابھی ذہن سازی ہو رہی ہے گھر میں بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی انہیں خطوط پر کی جائے تو میرے نزدیک معاملہ بہت آسان ہوتا ہے سن بڑی اچھی بات کہی ہے نے سوال بھی ہے ہمارے پاس ایک میسج کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ اگر لڑکے کے گھر والے تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیکن لڑکا اس بات کو نہ مانے تو اب کیا کیا جائے لڑکا بولے نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نے سمجھایا ہے لڑکے کو اگر آپ نے شروع سے سنا ہو تو اگر لڑکا ہی ٹھان لینا کہ میں نے لینا کچھ نہیں ہے تو ماں باپ کا ذہن بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر ماں باپ کا ذہن بن جائے اور بیٹے کی گھمی ہوئی ہے تو مابا باپ بیٹے کا کیا ذہن بنائیں گے مابا یہ کہیں گے ٹھیک ہے انتظار کر کہ تجھے کوئی دے گا تو میں نے تو نوجوان کو ہی ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہی ارض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمانڈ سے باہر نکالیں اپنے پاپ خود کھڑے خودداری پیدا کریں اور خود داری کے ساتھ اپنا گھر بھی بنائیں اپنی شادی بھی کریں آپ کی شادی کے لیے جو خراجہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اتنی دیر سے چی ہی رہے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کو معاشرے کے لوگوں کو کہ شادیاں سستی کریں تاکہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بہنیں اور بھائی یہ شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کر کے گناہ سے بھی بچیں برائی سے بھی بچیں بداخلاقی سے بچیں اور ایک اچھی اور پریکٹیکل زندگی گزاریں مدینہ باشا مدینہ, باشا مدینہ. باشا ابھی کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پنجاب میں رواج ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ دھولن سے سر پر تیل لگاتی یا سر ہاتھ پھرواتی ہے اس سے شادی جلدی ہوتی ہے دھولن سے ایسا کروانا کیسا ہے جباب ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیر آمین بھائی کو دیکھیے اگر شادی یہ ایک ٹوٹکا ہی اس کو آپ کہیں گے یہ ٹوٹکا ہوتا ہے اگر کوئی اور غیر شرعی چیز نہیں ہے اور کوئی فتنے کا وہاں کوئی محل نہیں ہے تو اگر کوئی دلہن کسی کماری لڑکی کے سر پر یا کوئی کماری لڑکی کسی دلہن کے ہاتھ سے اپنے سر پر تیل لگوا کر سر پر ہاتھ پھروا لیتی ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی بے شرمی نہیں ہو رہی بے حیائی نہیں ہو رہی اور اس سے کوئی اور نام نہیں دیا جا رہا ایک محض ایک ٹوٹکے کے طور پہ لیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ کھل جائے اور ایسا کرتے ہوئے ایسے کلمات بھی نہیں بولنے جا رہے جس سے حیات کی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور کوئی اور مطلب اول آ کے آگے پیچھے کوئی ایسا غیر شریع عمر نہیں ہو رہا تو ایک ٹوٹکا ہی ہے اس کے تو نارمل سیگ ہے مجھے تو غارج نہیں لگتا کیا کہتے ہیں آپ جی ٹھیک ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ نے یہاں ہمارے پاس ایک سوال انشاءاللہ کال شامل اس کے بعد ایک سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اس پر آپ ہیں پہلے کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی اپنی برادری میں کی جانی چاہیے یا باہر بھی کاٹ سکتے ہیں جواب فرما دیجئے. اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کل بھی امین سنت نے اس معاملے پچھلے جو امین سنت نے مدنی مذاکرے میں رہنما فرمائی تھی میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ اگر برادری میں ہوتی ہو خاندان کمیونٹی میں اگر ہوتی ہے تو جیسے تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ایک طرح کے طور طریقے انداز و مزاج میں مطابقت ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ گھر چلنے کے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ویسے ہی ایک عادت اور اتوار اور عرف عادت کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور لیکن اگر مساغتوں کو باہر نکل کے شادی کرنا چاہتا ہے یعنی مسلمان کی مسلمان تو شادی ہو سکتی ہے ان نمل امین مسلمان بھائی بھائی ہیں تو کسی میں بھی کر لیں برادری میں کر لیں تو خفو مل جائے اور مسلمان ہیں اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی ہو تو سکتی ہے کر لینی بھی چاہیے کوئی عادت نہیں ٹھیک ہے سوال حضور یہاں یہ ہے آ... یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی ترمیم آ... کے ساتھ میں کر رہا ہوں سوال کہ ہم ایسی آ... شادیوں کے اندر شرکت نہیں کرتے جہاں پر غیر شرعی معاملات یا غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کہ جنگلی لوگ ہیں ہم کیا کریں صبر کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں آپ اپنے رب کو راضی کریں اگر کوئی اس لیے آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ناراض اللہ اس کو ہدایت دے یہی ہم کہہ سکتے ہیں مگر آپ صبر کریں اللہ کریم ان ناراض لوگوں کو بھی انشاءاللہ اللہ آپ کی تاریخوں پہ لگا دے گا میرا حسن زن ہے تو یہ ہمت میں رہیں اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس کو دل برداشتہ نہ ہو اور ہمت میں رہ کر ہر اس شادی اس دعوت میں بالکل کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں وہ لگے گا کہ اللہ کی نا ہو رہی ہے اب نہ جائیں قطع تعلق کی نہ کریں سل ریمی بالکل باقی رکھیں اور اس کے اور بھی جو تقاضے ہوں شریعت کے مطابق پورے کریں اور ان جگہوں پر ان دعوتوں میں بالکل نہ جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے میرے پاس سوال بھی ہے لیکن پہلے کال شامل کرتے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدی شان تاریخ فتح الیہ عرض کر رہا ہوں حاجی صاحب ماشاء اللہ عزا وجل بہت ہی پیارا موضوع ہے شادی بیاہ کی رسومات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل ہمارے علاقوں کے اندر یہ رسمیں پائی جاتی ہیں کہ دلہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو جب دلہن والوں کے گھر اندر داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر پیسے دیے جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑتے ہیں پھر اندر دودھ پلائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں جوتا چھپائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ گوڈا پکڑوائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر واپس نکلتے وقت جب دلہن کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دروازہ روک لیتے ہیں وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ اس طرح کی یہ رسومات خامخا یہ سب کہاں سے آئی ہیں ہمارے ان معاشرے کے اندر اور کون ان کو ایجاد کرنے والا ہے مجھے تو اس میں میڈیا کی شرارت لگتی ہے آ, جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں شاید ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کی کوئی مجھے مداخلت لگتی ہے کہ ان کے رواج ہمارے اترے آپ جو کہہ رہے تو میرے کو تو بعض ممالک ٹول پلازا یاد آ رہے تھے تھوڑا گاڑی چلاؤ تو ایک اور ٹول آ جائے گا پیسے دو پھر تھوڑا گاڑی چلاؤ تو پھر ایک اور ٹول آ جائے گا پیسے دو یہ سارے ٹول بنے ہوئے ہیں ایک ٹول دودھ پلائے گا ایک ٹول کا دروازے پر آنے گا ایک ٹول کیا گٹ پکڑے لگی ہوئی ہے پیسے بانٹتے رہو پیسے دیتے رہو اب ایسے کہاں بےچارا شادی کر سکے گا کہ اتنے جگہ جگہ پر مطلب کہ وہ پھر جو شریعت کا اس کے اندر شریت کی وائلشن ہے وہ الگ وہ جو بے شرمی شرمیدی حیائی اور ایک مخلوط نظام اور مرد اور عورتوں کا بے پردہ اور بھی مرد عورتوں کا جو کرتے ہیں کرتے ہیں مطلب کہ اس کی تو بات ابھی تو اس کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس شادی بیا کے موضوع ہے یہ بے شرمی بھی ہائی کے جو ٹاپکس ہیں خاص طور پہ جو کیے جاتے ہیں ان کو تو میں چھیڑا ہی نہیں ادھر تو خراجات اور پیسوں کے حوالے سے جو مشکل کیا گیا ہے نا اس کے اب بیچارا آپ جس کی تنخواہ پندرہ بیس پچیس ہزار روپے تو کیا وہ شادی نہیں کر سکتا مجھے بتا دیں ہمارے پاکستان کے اندر ہند میں مسلمانوں کا حال دیکھیے وہاں کی سیلریز دیکھ لیجئے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی سیلریز دیکھ لیجیے دنیا کے کئی ملکوں میں سیلریز دیکھ لیجیے وہاں جو سیلریز ہیں اب ساؤتھ افریقہ کی بات کروں میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ گیا تھا وہاں پر ریٹ جو کرنسی ریٹ تھا وہ دس سے بارہ روپے ہوا تھا پھر میں پچھلے سالوں گیا تھا تو کرنسی ریٹ ڈی ویلویشن کی وجہ سے چھ سے سات روپے ہو گیا یعنی 50% کرنسی ریٹ نیچے آ گیا اچھا سیلریز تو نہیں بڑی اچھا جب ڈی ویلویشن اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو سامان بھی مہنگا ہو جاتا ہے مارکیٹ مہنگی ہو گئی کرنسی نیچی آ گئی سیلری وہیں کڑی ہے جو یہ اپنے ملک بھیجتے تھے وہ پہلے ہزار اینڈ بیچتے تھے تو بارہ ہزار بنتے تھے بیچنے وہی ہزار رینڈ ہے وہ اب چھ سات ہزار روپے بن رہے ہیں تو وہ مطلب ہم دنیا میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو کوئی سیلری کی اتنی زیادہ اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ یورپ میں گئے ہوئے ہمارے کئی ایسے میں اس ٹائم بھائیوں سے اور کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوا ہوں جو سو سو ڈیڑھ سو یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں अब अब دو دو سو, سو یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں تو اس طرح کی مطلب سیلریز کا جو چھوٹی چھوٹی سیلریز کا جو حال ہے ہماری ہاں بھی بیس پچیس تیس ہزار روپے یعنی پچیس تیس ہزار روپے تو ہمارے ویسے تھوڑی سی ایک اچھی سی مناسب سیلری کہلاتی ہے پندرہ بیس ہزار روپے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی سیلریز ہوتی ہیں جو عموماً مزدوری پر اس طرح کے کام کرتے ہیں یا ہلکی پھلکی جو جاب جن کو مل جاتی ہے اور یہ بڑی میجورٹی ہے تو پندرہ بیس روپے والا کیا آپ کے معاشرے میں شادی نہیں کر سکتا کیا اس کے لیے کوئی آپ نے شادی کی جگہ نہیں رکھی یا اس کی شادی ہوگی تو کیا وہ اسی طرح قصبہ پورسی کے علم میں قرضے لے لے گا یعنی اس نے قرضہ لے کر شادی کی اور شادی کے بعد وہی گھر چلانے میں بھی اس کو پیسے چاہیے اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے پھر وہ ادھر مانگتا ہے ادھر مانگتا ہے پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خدا کا واسطہ کچھ رحم کریں ہمارے معاشرے پر اور شادیوں کو سستی کریں یہ پندرہ بیس پچیس ہزار والوں نوجوانوں کو بھی شادیوں کا ان کو بھی مطلب کہ دلہا بننے کا شرف حاصل ہو اور ان کو قبول بھی کیا جائے اور اس طرح کے غریبوں کی بیٹیاں لیں اب اس طرح کا بیچارہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ تھوڑے کھاتے پیتے کرانے کی لڑکی آ جائے گی تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے تو پہلے سے اس کی نیت وہاں لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے کچھ ملے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے تو یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عورت کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرے گا تو فقیر اس کا جو مقدر بن جائے گی اس مضمون کی حدیث پاک بھی ہے تو ایسی صورت میں اب دیکھ لیجئے ہم نے تو ایک معاشرے کا بہت ایک اہم پہلو کہ شادی ہونا بہت ضروری ہے شادی نہ ہونے سے بہت فتنے فساد اور مسائل معاشرے میں پیدا ہوں گے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں شادیوں میں فرمائشیں اور خواہشات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اور چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ دنوں تک گھروں میں دعوتیں فنکشن چل رہے ہوتے ہیں oh. اور خوب مطلب کہ اس میں پھر وہی دیکھ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کے ایسا ہو تو میرے ابھی یہ ہو اس کے ایسا ہو تو, تو میرے ابھی یہ ہو آپ کی شادیوں میں مالدار لوگ کم اور غریب اور مڈل کلاس کے لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی بچیاں ان کے بچے یہ آ رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی پر جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کو سو سیول سوسائٹی کے جو صرف بات کرنے سے نہیں کچھ پریکٹیکلی امپلیمنٹ لائیں کوئی ایسے اصول لائیں کوئی ایسے پرنسپلس لائیں اور کچھ ایسا کریں کچھ ایسا لائیں ان تعالی اللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی اللہ تعالی ہر اس عاشق رسول کو جو اس کام کو اچھا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اللہ اسے بے حساب جنت میں داخلہ نہ دیں کچھ آمین کریں ماشاء اللہ, اللہ. ما اللہ. نیان کی دعا بھی ہے اللہ تعالی کو بھی فرمائے ہمارے پاس ویڈیو سوال بھی ہے اس کو شامل کرتے ہیں جی جیسے مائیو ہے پینڈیاں بنتی ہمارے یہاں سوجی کی پینڈیاں بنتی ہیں اچھا رو می کی وہ مطلب دلہن کے دلہا کی جولی میں ڈالتے ہیں اچھا اور پھر وہ بٹتی کھانا پینا چل رہا ہے پوری مائیوں میں تقریباً چار پانچ سو آدمی ہوتا مائیوں میں بھی پانچ بندہ آ رہا ہے یا ہزار بندہ آ رہا ہے پانچ ہزار آ رہا ہے جی تو وہ کچھ دیکھے بھی تو جاتا ہوگا نکاح بھی تو دیکھ جاتا ہوگا نا جاتے ہیں کسی میں کسی میں نکلتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں جو خاص رشتے دار ہیں پوری برادری نہیں دیکھی جاتی کھاتے سب ہیں کھاتے سب ہیں خاص رشتے دار دے گا یہ ہم نے ایک کمیونٹی کے ساتھ دھوبی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کی تھی آپ کے حکم پہ تو اس کا ایک سوال آج اس میں شامل ہوا کیا فرمائیں گے آپ پانچ سو بندہ ہے وہ آ رہا ہے اور کھا رہا ہے اور دشے جہاں وہ بند نہیں ہیں اور دعوت دیے تو پانچ سو بندہ اگر کھا رہا ہے نا ہم نے ایسا رواج بنا مجبور بنے ہونے جی وہ تو دیکھیں ایک نظام کی چکی میں پس رہا ہے بندہ یہی تو اتنی دیر سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھے گئے کل سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ دیکھے کمٹی کو تبدیلی کمیونٹی کے بڑے کر سکتے ہیں بچے نہیں کر سکتے ہیں بڑی کر سکتے ہیں کمیونٹی کی جو پنچ کہلاتے ہیں جو ان کی جو بڑی ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں ان میں کچھ الیکشن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں میں بٹوا کمیونٹی کہ اپنی کمیونٹی ہے امیر سنت کتیا کمیونٹی ان کی اپنی کمیونٹی آپ کی ایک اپنی برادری کمیونٹی ہوگی آپ کی اپنی برادری کمیونٹی ہوگی تو آپ سندھ سندھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے میرا مہمان کمیونٹی سے تعلق آپ کا پنجابی کمیونٹی سے تعلق ہے تو ہم تینوں کے لیے بھی یہ معاملات الگ الگ جب آپ کی پنجابی میں بھی کوئی دس بارہ سو قسم کی برادریاں ہوں گی میرے ہم یہاں برادری ہیں آپ تو یہ برادریاں ہوتی ہیں تو سب کریں میں باٹے والا ہوں میری کمیونٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں بہت زیادہ پریشانی ہے بہت لینے دینے کا مسئلہ ہے بہت دینے دینے کا مسئلہ ہے الگ دینے کا مسئلہ الگ تو اخراجات کے مسئلے الگ تو بہت بہت مسئلے ہیں بہت اللہ میری بٹوا با کمیونٹی کے جو کرنے دھرنے والے ہیں ان کو بھی ایسی ہمت دے تو توفیق دے کہ وہ کچھ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئیں کہ ہماری کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بھی کئی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں لیکن کیونکہ تو بہت لینے دینے کا ہے اب میں بٹونے والا ہوں میں بولوں گا آپ بولو گے تو لوگ بولیں گے لے بولتا ہے میں تو, تو اپنی کمیونٹی ہے میں خود اس معاملے میں بڑا تشویش میں رہتا ہوں تو اللہ کرم کرے اور یہ لینے دینے کے اور یہ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی سادگی آ جائے اور بس جو کرے وہ کرے بس میری بیٹے بیٹی کی شادی ہے میں نے جو کیا مجھے اب با اختیار کر دینا ہے میرے بچوں کی شادی ہے میں بندہ ہوا ہوں میں اپنے بچوں کی شادی کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے مجھے اور میں مطلب کہ اس طرح یہ کوئی کروں وہ بھی کرو یہ بھی کروں قرضہ بھی لوں ایسا نہ کریں کوئی ایسا کریں کہ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی بغیر قرض کے اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دیں کال شامل کریں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ محمد رضوان پوری جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں اکرادی شورہ آج دنیا بھر میں فادر کے بنایا جا رہا ہے جبکہ ہمارے پیارے اسلام میں ماں اور باپ کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے حوالے سے کچھ پھول فرما دیجئے جزاک اللہ اچھا مجھے نہیں پتا کہ آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے یہ نکالا ہے بیٹا نکالنے والوں نے کیونکہ ان کو پورا سال ان کے باپو کو جن کو کوئی پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے تو انہوں نے نکالا ہے کہ چلو ایک دن تو پوچھیں گے تو چلو ایک دن اپنے باپ کو پوچھ لیں مگر الحمدللہ اسلام نے تو ماں باپ کی جو اہمیت اور قدر بیان کی ہے تو اگر کوئی ماں باپ کو نہیں پوچھتا تو اس کو تو ویسے ہی نا قدرہ اور ناہل قسم کی وہ اولادیں تو والد صاحب کی بالکل عزت کرنی چاہیے والد صاحب کا احترام کرنا چاہیے والد صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے والد صاحب کی تعظیم کرنی چاہیے اور والد صاحب کو خوش کرنے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, علی, علی محمد آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے جی بالکل ہیں پیچھے کولے بھی ہوں گی اور وہ آمل سنت کے یہاں بھی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ دعا ہو رہی ہے کھانے کے بعد کی پھر شاید تلاوت بھی ہوگی اور پھر کچھ شاید پڑھا جائے گا یا اذان عشاء ہوگی تو ہمارا شاید ہمارا وہاں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے جی ناظرین کو لے چلیں باپا کی طرف بالکل چلیں چلتے ہیں باپا کی طرف